اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہی رسولہ ان اللہ عزیز ذو انتقام چنانچہ آپ ہرگز خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا بے شک اللہ غالب ہے انتقام لینے والا يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات الواحد القهار جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی اور لوگ اللہ واحد قہار والے کے سامنے پیش ہوں گے اور لوگ اللہ واحد قہر والے کے سامنے پیش ہوں گے اور اس دن آپ تمام مجرم زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھیں گے وجوہ ان کے کرتے ان کے کرتے گندک کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں کو ڈھانپتی ہوگی لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب تاکہ اللہ ہر نفس کو اس عمل کی جزا دے جو اس نے کمایا بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے اَذَا بَلَاغٌ لِّنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَاهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ لوگوں کے لئے ایک پیغام ہے تاکہ اس کے ذریعے سے انہیں ڈرائے جائے اور تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ بے شک وہی اللہ مابود واحد ہے اور تاکہ اکل مند نصیحت حاصل کریں اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف یعنی اللہ نے اپنے رسولوں سے دنیا اور آخرت میں مدد کرنے کا جو وعدہ کیا ہے وہ یقیناً سچا ہے اس سے وعدہ خلافی ممکن نہیں پھر یعنی اپنے دوستوں کے لیے اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے والا ہے پھر امام شوقان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آیات میں دونوں احتمال ہیں کہ تبدیلی صفات کے لحاظ سے ہو یا ذات کے لحاظ سے یعنی یہ آسمان و زمین ذاتر موجود ہوتے ہوئے اپنے صفات کے اعتبار سے بدل جائیں گے یا ذات کے لحاظ سے تبدیلی آئے گی نہ یہ زمین رہے گی نہ یہ آسمان زمین بھی کوئی اور ہوگی اور آسمان بھی کوئی اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر على ارض وی عفراء کُر خواتین نقی لئی صفی ہے بحالے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سات مطلب قیامت والے دن لوگ سفید بھوری زمین پر اکٹھے ہوں گے جو میدے کی روٹی کی طرح ہوگی اس میں کسی کا کوئی جھنڈا یا علامتی نشان نہیں ہوگا عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ جب یہ آسمان و زمین بدل دیے جائیں گے تو پھر لوگ اس دن کہاں ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرات پر یعنی پل سرات پر بہالِ صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سات سو ایک یہودی کے استفسار پر آپ نے فرمایا کہ لوگ اس دن پل کے قریب اندھیرے میں ہوں گے بوالِ صحیح مسلم حدیث نمبر تین سو پندرہ پھر جو آگ سے فوراً بھڑک اٹھتی ہے جہنمیوں کو یہ لباس بھی اسی لیے پہنایا جائے گا تاکہ وہ آگ کی پوری شدت کا مزہ چکھیں علاوہ ازئیں آگ نے ان کے چہروں کو بھی ڈھانپا ہوا ہوگا حدیث میں آتا ہے جاہلیت کی چار خصلتیں میری امت نہیں چھوڑے گی پہلی خاندانی شرف و فضل پر فخر دوسری نصبوں میں تان تیسری ستاروں کے ذریعے سے بارش کی طلب مطلب ان کی نقل و حرکت کو بارش کا سبب سمجھنا پھر چوتھی اور نوحا و ماتم کرنا اور فرمایا نوحا مطلب بین کرنے والی عورت نے اگر وفات سے قبل توبہ نہ کی تو اس پر گندک کی شلوار اور خارش والی کمیص ہوگی بہارِ صحیح مسلم حدیث نمبر نو سو چونتیس پھر یہ اشارہ قرآن کی طرف ہے یا پچھلی تفصیلات کی طرف جو ولا تحسبَََََََََََََََََََ اللّ غفل سے بیان کی گئی ہیں سامعن کرام یہاں تک ختم ہوتی ہے سورہ ابراہیم اور آغاز ہوتا ہے سورہ ہجر کا تو سورہ حجر ایک مکی صورت ہے اس کی آیات ہے ننانوے اور رکوع ہے چھ تو شروع کرتے ہیں اسم اللہ ہر الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نحایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے الف لا مراء تلک آیات الكتاب و قرآن الف لا مراء حروف مقطعات جن کے معنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں یہ آیات ہے کتاب اور قرآن مبین کی ربما یودو الذین کفروا لو كانوا مسلمین کسی وقت کافر چاہیں گے کاش کہ وہ مسلمان ہوتے فسوف اے نبی انہیں چھوڑ دیجئے وہ کھائیں پیئیں اور فائدہ اٹھائیں اور جھوٹی امیدیں یا جھوٹی امید انہیں غفلت میں ڈالے رکھے پھر جلد ان کو معلوم ہو جائے گا وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم اور ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کی تباہی کے لیے لکھی ہوئی أَجَلَهَا مقرر يَسْتَأْخِرُونَ کوئی امت اپنے مقرر وقت سے نہ آگے نکل سکتی ہے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے يا نزل علیہ الذکر اور انہوں نے کہا اے وہ شخص جس پر یہ ذکر مطلب قرآن نازل کیا گیا ہے یقیناً تو, تو مجنون ہے لَوْمَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ تو هماري باس فرشته كيو نهي لياتا اگر تو ستشو ميسي ها مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُوضَرِينَ فرشتے تو ہم صرف عذاب کے ساتھ نازل کرتے ہیں اور پھر اس وقت ان کفار کو ڈھیل نہیں دی جاتی اِنَّا نحنو نزلنا الذکر بے شک ہم ہی نے یہ ذکر مطلب قرآن نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں اب چلتے آیات کی تفسیر کے طرف کتاب اور قرآن مبین سے مراد قرآن کریم ہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا جس طرح قد من اللہ نوروں کی سورہ معیدہ عیت نمبر پندرہ میں نور اور کتاب دونوں سے مراد قرآن کریم ہی ہے قرآن کریم کی تنقیر تفخیم شان کے لیے ہے یعنی یہ قرآن کامل اور نہایت عظمت و شان والا ہے پھر یہ آرزو کب کریں گے موت کے وقت جب فرشتے انہیں جہنم کی آگ دکھاتے ہیں یا جب جہنم میں چلے جائیں گے یا اس وقت جب گناہ گار ایمانداروں کو کچھ عرصہ بطور سزا جہنم میں رکھنے کے بعد جہنم سے نکالا جائے گا یا میدان محشر میں جہاں حساب کتاب ہو رہا ہوگا اور کافر دیکھیں گے کہ مسلمان جنت میں جا رہے ہیں تو آرزو کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے ربما ربما ربما اصل میں تو تقلیل کے لیے ہے لیکن کبھی تقسیر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یا سیاح کلام کے لحاظ سے کبھی تقلیل کے لیے اور کبھی تقسیر کے لیے استعمال ہوتا ہے اگر بیمانہ تقلیل ہے تو مطلب یہ ہے کہ بعض مواقع پر وہ مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے اور اگر تقسیر کے لیے ہے تو پھر مطلب یہ ہے کہ ان کی طرف سے یہ آرزو ہر موقع پر ہوتی رہے گی لیکن وہ آرزو کثرت سے کریں یا قلت سے ان کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا پھر یہ کفار کے لیے یہ کفار کے لیے تحدید و توبیخ ہے کہ یہ اپنے کفر و شرک سے باز نہیں آ رہے ہیں تو انہیں چھوڑ دیجیے یہ دنیاوی لذتوں سے محظوظ ہو لیں اور اپنی امیدوں کی دنیا میں غافل رہیں ان قریب انہیں اپنے کفر و شرک کا انجام معلوم ہو جائے گا پھر جس بستی کو بھی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کرتے ہیں تو بے وقت نہیں ہلاک کرتے بلکہ ہم نے ایک وقت مقرر کیا ہوتا ہے اس وقت تک اس بستی والوں کو مہلت دے دی جاتی ہے لیکن جب وہ مقررہ وقت آ جاتا ہے تو انہیں ہلاک کر دیا جاتا ہے پھر وہ اس سے آگے یا پیچھے نہیں ہوتے پھر یہ کافروں کے کفر و انات کا بیان ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہتے اور کہتے کہ اے محمد اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں آتے مطلب یہ کہ وہ تیری رسالت کی تصدیق کریں یا ہمیں ہلاک کر دیں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے ہم حق کے ساتھ ہی بھیجتے ہیں یعنی جب ہماری حکمت و مشیت جب ہماری حکمت و مشیت عذاب بھیجنے کی مقتضی ہوتی ہے تو پھر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور پھر وہ مہلت نہیں دیے جاتے فورن ہلاک کر دیے جاتے ہیں پھر یعنی اس کو دست زمانہ۔ اس کو دست برد زمانہ سے اور تحریف و تغیر سے بچانا یہ ہمارا کام ہے چنانچہ قرآن آج تک اسی طرح محفوظ ہے جس طرح یہ اترا تھا گمراہ فرقے اپنے اپنے گمراہانہ عقائد کے اس بات کے لیے اس کی آیات میں معنوی تحریف تو کرتے رہے ہیں اور آج بھی کرتے ہیں لیکن پچھلی کتابوں کی طرح یہ لفظی تحریف اور تغیر سے محفوظ ہے علاوہ ازیں اہل حق کی ایک جماعت بھی تحریفات مانوی کا پردہ چا کرنے کے لیے ہر دور میں موجود رہی ہے جو ان کے گمراہانہ عقائد اور غلط استدلالات کے تار و پود بکھیرتی رہی ہے تار و پود بکھیرتی رہی ہے بکیر بکھیرتی رہی ہے اور آج بھی وہ اس محاذ پر سرگرم عمل ہے علاوہ ازئیں یہاں منزل وہی کو ذکر مطلب نصیحت کے لفظ سے تعبیر کیا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح قرآن کریم کو محفوظ کیا گیا ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تابند نقوش اور آپ کے فرمودات کو بھی محفوظ کر کے قیامت تک کے لیے باقی رکھا گیا ہے یعنی قرآن کریم اور سیرت نبوی کے حوالے سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کا راستہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہوا ہے یہ شرف اور محفوظیت کا مقام پچھلی کسی بھی کتاب اور کسی اور پیغمبر کے فرامین کو حاصل نہیں ہوا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مِن قَبْلِ اور یقیناً آپ سے پہلے ہم کئی گروہوں میں رسول بھیج چکے ہیں وَمَا يَأْتِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اور ان کے پاس جو بھی رسول آیا وہ اس سے مزاق کرتے تھے كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ہم اسی طرح مجرموں کے دلوں میں ہسی مزاق ڈالتے ہیں لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وہ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے اور یہی پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَضَلُّوا فِيهِ عَرُجُونَ اور اگر ہم ان پر آسمان سے ایک دروازہ کھول دیں پھر وہ اس پر چڑھنے لگیں لقالوا انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون تب بھی وہ یہی کہیں گے کہ ہماری تو نظریں ہی بند کر دی گئی ہیں بلکہ ہم لوگوں پر جادو ہوا ہے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّا هَا <لِنَّاظِرِين> اور یقینا ہم نے آسمان میں ستارے بنائے اور اسے ناظرین کے لیے زینت دی قونی قوجین <الرَّجِيم> اور ہم نے انہیں ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا السمع مبين مگر جو چوری چھپے سنے تو چمکتا شہاب دہتا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے اب چلتے نیات کی تفصیل کے طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ صرف آپ ہی کی تقزیب نہیں کی گئی ہر رسول کے ساتھ اس کی قوم نے یہی معاملہ کیا ہے پھر یعنی کفر اور رسولوں کا استضاء ہم مجرموں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں یا رچا دیتے ہیں یہ نسبت اللہ نے اپنی طرف اس لیے کی کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے گو ان کا یہ فیل ان کی مسلسل معصیت کے نتیجے میں اللہ کی مشیت سے رونما ہوا پھر یعنی ان کے ہلاک کرنے کا وہی طریقہ ہے جو اللہ نے جاری کر رکھا ہے کہ تکذیب و استحضاء کے بعد وہ قوموں کو ہلاک کرتا رہا ہے یا مراد یہ ہے کہ اللہ کا قدیم لوگوں میں طریقہ گزر چکا ہے کہ وہ مجرموں کے دلوں میں کفر و شرک داخل کرتا ہے پھر یعنی ان کا کفر عینات اس حد تک بڑھا ہوا ہے کہ فرشتوں کا نزول تو رہا ایک طرف اگر خود ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں اور یہ ان دروازوں سے آسمان پر آئیں جائیں تب بھی انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ آئیں اور رسولوں کی تصدیق نہ کریں بلکہ یہ کہیں کہ ہماری نظریں بندی کر دی گئی ہے یا ہم یا ہم پر جادو کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے ہم ایسا محسوس کر رہے ہیں کہ ہم آسمان پر آ جا رہے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے پھر بروجن پرجن کی جمع ہے جس کے معنی ظہور کے ہیں اسی سے تبرج ہے جو عورت کے اظہار زینت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یہاں آسمان کے ستاروں کو بروج کہا گیا ہے کیونکہ وہ بھی بلند اور ظاہر ہوتے ہیں امام شوکانی فرماتے ہیں کہ بروج سے مراد شمس و قمر اور دیگر سیاروں کی منزلیں ہیں جو ان کے لیے مقرر ہیں اور یہ بارہ میں اور یہ بارہ ہیں حمل ثور، جوزا سرطان، اسد سنبلہ، میزان عقرب قوس جدی دلو اور حوت عرب ان سیاروں کی منظروں کے ذریعے سے موسم کا حال معلوم کرتے تھے لیکن یاد رہے کہ ان سے انسانوں کے متعلق تغیر پذیر ہونے والے واقعات و حوادث جاننے کا دعویٰ کرنا باطل ہے جیسے آج کل بھی جاہلوں میں اس کا خاصا چرچہ ہے اور لوگوں کی قسمتوں کو ان کے ذریعے سے دیکھا اور سمجھا جاتا ہے ان کا کوئی تعلق دنیا میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات و حوادث سے نہیں ہوتا جو کچھ بھی ہوتا ہے صرف مشیت الہی ہی سے ہوتا ہے اللہ تعالی نے یہاں ان برجوں یا ستاروں کا ذکر اپنی قدرت اور بے مثال صنعت کے طور پر کیا ہے علاوہ عظیم یہ واضح کیا ہے کہ آسمان کی زینت بھی ہیں پھر من مرجومً کی معنی میں ہے رجم کے معنی سنسار کرنے یعنی پتھر مارنے کے ہیں شیطان کو رجیم اس لیے کہا گیا ہے کہ جب آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتا تو آسمان سے شہاب ثاقب اس پر ٹوٹ کر گرتے پھر رجیم ہونے کے ساتھ ملون و مردود ہونا بھی لازم آتا ہے یہاں اللہ تعالی نے یہی فرمایا ہے کہ ہم نے آسمانوں کی حفاظت فرمائی ہر شیطان رنجیم سے یعنی ان ستاروں کے ذریعے سے کیونکہ شیطان کو یہ مار کر قتل کر دیا جاتا ہے یا اسے بدہواس اور پاگل کر دیا جاتا ہے یا وہ بچ کر واپس زمین پر آ جاتا ہے پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ شیاطین آسمانوں پر چوری چھپے باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں جن پر شہاب ثاقب ٹوٹ کر گرتے ہیں جن سے کچھ تو جل مر جاتے ہیں اور کچھ بچ جاتے ہیں اور بعض سن آتے ہیں حدیث میں اس کی تفسیر اس طرح آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تعالی آسمان پر کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتے اسے سن کر اپنے اپنے پر پھڑ پھڑاتے ہیں اپنے پر پھڑ پھڑاتے ہیں اللہ کے حکم کے سامنے عجز و مسکنت کے اظہار کے طور پر گویا وہ کسی چٹان پر زنجیر کی آواز ہے پھر جب فرشتوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو وہ مقرب فرشتوں سے پوچھتے ہیں تمہارا تمہارے رب نے کیا کہا وہ کہتے ہیں اس نے جو کہا حق کہا اور وہ بلند اور بڑا ہے اس کے بعد اللہ کا وہ فیصلہ اوپر سے نیچے تک یکے بعد دیگرے سنایا جاتا ہے اس موقع پر شیطان چوری چھپے بات سنتے ہیں اور یہ چوری چھپے بات سننے والے ایک دوسرے کے اوپر آسمان آسمان دنیا تک چڑھے ہوتے ہیں اور وہ ایک آدھ کلمہ سن لیتے ہیں تو ان کو تو شہاب ثاقب مارا جاتا ہے تو ان کو تو شہاب ثاقب مارا جاتا ہے اکثر دفعہ دوسرے کو بات منتقل کر دینے سے پہلے ہلاک ہو جاتا ہے اور کبھی اور کبھی اپنے نیچے والے کو بات پہنچا دیتا ہے اور وہ اپنے دوست نجومی یا کاہن کے کان میں پھونک دیتا ہے وہ اس کے ساتھ سو جھوٹ ملا کر لوگوں کو بیان کرتا ہے ملخصن بہوال صحیح البخاری حدیث نمبر 4701 پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں والاضمدنا و القينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل شيء مأوزون اور ہم نے زمین پھیلا دی اور اس میں پہاڑ ڈال گاڑ دیے اس میں پہاڑ ڈال مطلب گاڑ دیے اور اس میں ہر چیز مناسب مقدار میں اگائی وجعلنا لكم فيها معيشه ومن لستم له برزقين اور ہم نے تمہارے لیے زمین میں معاش کے اسباب بنا دیے اور ان کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو اور ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہی ہیں اور ہم ہر چیز معلوم مقدار ہی میں اتارتے ہیں لواقح فأنزلنا من السماء ماء وما آتم له اور ہم نے بوجھل مطلب بار آور ہوائیں بھیجیں پھر آسمان سے پانی نازل کیا پھر وہ تمہیں پلایا اور اس پانی کا ذخیرہ کرنے والے تم نہیں ہو اور ہم بلا شبہ ہی زندگی اور موت دیتے ہیں اور بلا شبہ ہم ہی زندگی اور موت دیتے ہیں اور بے شک ہم ہی سب کے وارث ہیں وَلَقَدْ مِنْكُمْ وَلَقَدْ الْمُسْتَأْخِرِينَ اور یقیناً ہمیں ان کا علم ہے جو تم میں سے پہلے گزر چکے اور ان کا بھی علم ہے جو پیچھے رہنے والے ہیں و ان رب یح شروع حکیم ان علیم اور اے نبی بے شک آپ کا رب ہی انہیں اکٹھا کرے گا بے شک وہ حکیم و ہے وَلَقَدَ خلقنا الانسان من صلصال من مسنون اور یقیناً ہم نے انسان کو سڑے گارے کی کھن خن کھناتی مٹی سے تخلیق کیا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف موزون ان بیمانہ معلوم یا باندازہ یعنی حسب ضرورت پھر معائشہ معیشت ان کی جمع ہے یعنی زمین میں تمہاری معیشت اور گزران کے لیے بے شمار اسباب و وسائل پیدا کر دیے پھر اس سے مراد نوکر چاکر غلام اور جانور ہیں یعنی جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا ہے جن پر تم سواری بھی کرتے ہو سامان بھی لاد کر لے جاتے ہو اور انہیں ذبح کر کے کھا بھی لیتے ہو اور غلام اور لونڈیاں جن سے تم خدمت گزاری کا کام لیتے ہو یہ اگرچہ سب تمہارے ماتحت ہیں اور تم ان کے چارے اور خوراک وغیرہ کا انتظام بھی کرتے ہو لیکن حقیقت میں ان کا رازق اللہ تعالیٰ ہے تم نہیں ہو تم یہ نہ سمجھنا کہ تم ان کے رازق ہو اگر تم انہیں کھانا نہیں دو گے تو بھوکے مر جائیں گے سبحان اللہ پھر جمہور نے یہاں خزائن سے مراد بارش لی ہے کیونکہ بارش ہی پیداوار اور معیشت کا ذریعہ ہے لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد تمام کائنات کے خزانے ہیں جنہیں اللہ تعالی حسب مشیت و ارادہ عدم سے وجود میں لاتا رہتا ہے پھر ہواؤں کو بھوجل ہواؤں کو بوجھل اس لیے کہا کہ یہ ان بادلوں کو اٹھاتی ہیں جن میں پانی ہوتا ہے جس طرح لق حتون اس حاملہ اونٹنی کو کہا جاتا ہے جس نے پیٹ میں بچہ اٹھایا ہوتا ہے پھر یعنی یہ پانی جو ہم اتارتے ہیں اسے تم ذخیرہ کر کے رکھنے پر بھی قادر نہیں ہو یہ ہماری ہی قدرت و رحمت ہے کہ ہم اس پانی کو چشموں کنوؤں اور نہروں کے ذریعے سے محفوظ رکھتے ہیں ورنہ اگر ہم چاہیں تو پانی کی سطح اتنی نیچی کر دیں کہ چشموں اور کنویں سے پانی لینا تمہارے لیے ممکن نہ رہے اس طرح بعض علاقوں میں اللہ تعالی بعض دفعہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھاتا ہے اللہم احفظنا معمن ہو پھر مٹی کی مختلف حالتوں کے اعتبار سے اس کے مختلف نام ہیں خشک مٹی تراب بھیگی ہوئی طین گندھی ہوئی بدبودار ہم مسنون مصنون جب یہ ہم مسنون مصنون خشک ہو کر کھن کھن کر کرنے لگی جب یہ ہم مسنون خشک ہو کر کھن کھن کرنے لگے تو سلسالن اور جب اسے آگ میں پکا لیا جائے تو فقارن ٹھیکری کہلاتی ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا جس طرح تذکرہ فرمایا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم خاکی کا پتلا مطلب ہم مسنون گوندھی ہوئی سڑی ہوئی بدبودار مٹی سے بنایا گیا جب وہ سوکھ جب وہ سوکھ کر کھن خن, خن کرنے لگا تو سلسالن ہو گیا تو اس میں روح پھونکی گئی اسی سلسالن کو قرآن میں دوسری جگہ کل فقاری مطلب فقار کی مانند کہا گیا ہے من کل فقور سر رحمان آیت نمبر چودہ پیدا کیا انسان کو کھن خن کھناتی مٹی سے جیسے ٹھیک رہا